سورت الحاق قحاب اللہ رحمان اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ الحاق وہ حقیقت بن جانے والی شے وہ سچ ہو جانے والی بات حق واقع ہو جانے والی بات الحاق ملحا کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات واقع ہونے والی بات وما مگر آ اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ الحاقب سمود اور آد بلکاریا عاد اور سمود دونوں قوموں نے کاریا کو جھٹلایا اب دیکھیے کاریا اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی بل بلکاریا بم آگوا کمل کاریا الحاقہ بل حاقہ وم آزا بل حاقہ کاریا حاق. کہتے کھڑکھا خڑ نے والی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور کاریا کو یعنی قیابت کو فاما سمود و فہلے کو بھی تاب تو ثبوت تو ہلاک کر دیے گئے اچھال کر یا کوئی بھی شہد جو حد سے گزر جائے چاہے وہ ہوا ہو تو جھکڑ ہو وہ اماں آد ال پاؤلے کو میری ہند سرسرین آتی آت انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ والی آدی سے فخر علیہ سب علیہ جو طور پر مسخر کر دی گئی مسلط کر دی گئی سات راتیں اور دن مسلسل مسلسل فترل قوم فی ہافرا تو تم دیکھو قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں کہ انہوں آزاد و نخل خاویا جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کھوکھلے یہ بڑی قداور قوم تھی یہ کی جو ہے اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے پہل تنا لہم نے تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے کوئی ہے باقی بچا پھر اون وون قبل ہوں بلبو اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو الٹ بھی گئی تھیں جن کی طرف کے حضرت روت بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا خطاکاری کے رمش کی اختیار کی تو آسا رسول ارب تو انہوں نے نافرمانی کیا اپنے رب کے رسول کی تو اقدر افغتر تو ان کو آ پکڑا ایک ایسی ایسی پکڑنے جس کی شدت بختی چلی گئی اتنا لمبا ٹگل اور دیکھو جب وہ روح کے زمانے میں جب پانی جو ہے تہیانی پر آیا تھا حمل نا کمب ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں یعنی پوری نو انسانی اس میں سوار تھی اس وقت وہ تین بیٹے ہی تھے نا انہیں کے تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نو انسانی جو اس وقت ہے حمل نا ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت لا لہ کمبھ تس تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں بتایا ادھر آیا اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں ان خبروں کو یاد رکھیں اب یہ ہو گیا تسکیر میں ایام اللہ ایام اللہ و تسکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے وہ بھی ایک وقت کا ایک سرا وہ بھی ہے پیدان ہو سکے گا کہ سور نفقت جب سور میں پھونکا جائے گا یک یکمارگی بہت زور سے بحمیت لمال دکھ کا تھا دکتم واحدہ اور جب زمین کو اور پہاڑوں کو پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دکت الواحدہ کہ اس کو ریدا ریزا کر دیا جائے گا پہاڑوں کو فہیاؤ محدود و اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا ویسا کا اور پھر آسمان پھٹے گا فہیا یوم واحیہ ایسے لگے گا جیسے پھر سا ہے بربرا سا بالکل بودا اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے میں لوشا رباؤ کہوں یوم سما دیا اور پھر اس دن تیرے رب کے عرص کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ آٹھ فرشتے یوم دن تو ابور اس روز تمہاری پیشی ہوگی لا بالکل خافیہ کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی پامما ملوت یا کتاب ہو گئی یا نہیں تو وہ شخص کے جس کو کتاب اس کا امال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں یقور ہاؤ مکرو کتابیا وہ کہیں گے آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا حمال نامہ کتنا اچھا ہے انی زلن تو امنی ملاقتوں کے ربنا دیا اللہ ہو وہ کہے گا مجھے گمان تھا مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلا ملے گا مجھے گمان تھا انی زلن تو ارنی ملاقتوں کے حساب یا فہو تو وہ رہے گا اس ایش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے فی جنت نے بڑی بلند باغ میں اطوفہ دانیا باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے کلو اشرب ہنی بماس لخت یامل خواہ دیا کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا تمہیں راس آئے یہ تب جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخوا وہ دن جو گزر چکے دنیا میں جو اچھے امال کیے تھے اس کے لیے سبراٹ تھے اما مروتیہ کتاب وہ, وہ بھائی شمال ہی اور وہ شخص کے جس کو دیا جائے گا اس کا امال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یقیام کتابیا وہ کہے گا ہائے کاش کے مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا مرائے کاش کے ماذر نہ زیادے کاش کے مجھے میری مانے جنا نہ ہوتا یہاں لئی تنی لموتا ولم ادر ماں حساب مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے چٹھا کیا ہے یہاں لئیتازی کاش کے وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی معدوم کر دینے والی ہوتی اس کے بعد کوئی باس بادل موت نہ ہوتا ماں اگنانی مالیا میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا ہر اکاننی سلطانیہ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری ستمت تھی اور شوقت تھی سب خلاق ہو گئی ختم ہو گئی کوئی نام و نشان نہ رہا کہا جائے گا فرشتوں سے خزو ہو فگلو پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق سمل یہین مسلو پھر اسے داخل کرو اس جہان کے اندر سمت فی سے لین ذروہ سمون حضرات فصلوں کو پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے ستر گز املہ قان اللہ عظیم یا اللہ عظیم پر رزمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا بلا یہود دو اللہ کام المسکن اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا پل ایسا لہو یوم مہا ہن تب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خواہ نہیں ہے بلا کام اللہ بلسلی نہیں زخموں کے بھوگن کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا یا پہلو انخواہ وہ نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کے جو خطاکار تھے گناہ گار تھے یہ جو دوسرا رکو ہے اس سورہ مبارکہ کا سورت الحاقہ کا یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے وہاں کیا تھا فلاں اسلم و مواقع ان مجوم ان قسم اللہ تعالم عظیم ان قرآن کریم یہاں سنئے فلاں اسلم و بیما تو تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو ولا تم اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے سین اینڈ دی ان پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں ان نہ قول رسول کریم یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے اس قول رسول اور جبرائیل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین لیکن حقیقت میں ہے کلاب اللہ کا اللہ کا کلام جو پھر جبرائیل سے سنا محمد نے تو قول جبرئی ہوا اور محمد کی زبان مبارک سے اور گہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لیے یہ قول رسول ہے ان رول اقول رسول ان کریم و ماں شاعر یا کسی شاعر کا قول نہیں ہے کلی لمبا تو کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو بلا بے قول کاہر نہ ہی یہ کسی کااہر کا کلام ہے کلی لمبا ادا کروم کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تنزیل امیر امین یا جو کہ تو وہاں بھی تھی اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے ولا تکولا علیناب القابل اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں کوئی بعض قول بعض آیات خود کہہ کر تکو باب تفاول ہے تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں لاحل نہ ملو میری ہم پکڑتے اس کو یا پکڑیں گے اس کو داہمے ہاتھ سے سم والا پتہ نہ پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف مہاد اللہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے ان کے لیے ہے کہ بدمخت تم کیا سمجھتے ہو محمد رسول اللہ علیہ اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے بالیمین میں دونوں امکانات ہیں ان کا دہنا ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹتے تھے فمام من ان کو مناحدین ہو حاج اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا چاہے کوئی چچا ہو کوئی تایا ہو اور کوئی اور ہو جو راستے میں آ کے رکاوٹ بن جاتا ہماری پکڑ سے بچا لیتا وہ ان نہول تذکرۃ اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے متقیم کے لیے جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے کچھ اخلاقی حص ہے کچھ نیکی بدی کی تمیز باتی ہے ان کے لیے تذکرہ ہے وہ نہالم اور انم کو اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ بھی جو ہیں جو جھٹلا رہے ہیں جو قبر کرتی ہے پر وہ انہول حسرت الر اور یہ پھر ایک وقت آئے گا یہ ندامت کا ذریعہ کسمب بن جائے گا کافروں کے لیے القرآن حجت الن لکا آؤ آلیک یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے اسے مانو اس کو اپنا امام بناؤ اس کے پیچھے چلو اس پر عمل کرو اس کو پہنچاؤ دوسروں تک تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا شفاعت لے گا اور مرنا تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن ویٹنس کی حیثیت سے آئے گا وہ نہحق کو یقین اور یہ قرآن جو ہے یہ حق دار ہے یقین کا یقین کرنے کے قابل ہے سب بس میں رب وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ تو آخری رکو سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکو یہ سورہ حقاقہ یہ بہت قریب ہے دوسرے کے تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا بارک اللہ علی والم فرق قرآن عظیم و نفانی ویا کمبلا حکیم